ہمارے مولانا رحمتہ اللہ یہ پٹھوں کی بیماری کے بیمار تھے ایک تو فالج ہوتا ہے جس میں کہ آساب ختم ہو جاتے ہیں ایک پٹھے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈسٹھی سے کہتے ہیں تو اس کے مختلف علاج کرتے رہے تھے فرمایا کرتے تھے کہ اس معذوری کی حالت میں میں اس بات سے مایوس نہیں ہوں کہ میرا علاج نہیں ہوگا اللہ کی شان ڈاکٹری علاج ان نے کیا قیمی علاج کیا دم وغیرہ دعا کراتے رہے جرمنی جماعت میں گئے تھے کا بڑی شہرت تھی وہاں پر علاج کروایا اور اللہ والے جو ہے تو علاج وغیرہ کرانا تو اللہ کو کے حکم علاج کا پورا کرنے کے لیے اس پر خرچ ہونے کا جو سواب تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی معذوری اور اپنی پکڑ اللہ کے حضور ظاہر کرنے کے لیے اللہ ماں کے محتاج ہیں کا شفا ہو گیا الحمدللہ للہ نہ وہ اتنا عظیم سہاب پہ حاصل ہو گیا تین پہلوؤں کا سواب اللہ کو کم پورا کرنا اس پر جو خرچ ہو اس کا سواب اپنی عائض اور فکیری کا اللہ کے حضور اظہار ہر سے اللہ کے شان کے علاج معلذہ کرنے والوں کو جذبہ ہوتا ہے کہ ایسے اہل اللہ ہوں تو ان کی ہم خدمت کریں بعض بڑے عجیب عجیب لوگ ان کے علاج کے لیے آتے رہے ڈاکٹر صاحب خود آئے تھے یوز تھے وہ آنکھوں پنکچر والے انہوں نے علاج کیا ہے بیماری اتنی عرصہ گزر چکی چکی تھی اس کا فائدہ نہیں ہوا ایک اور دونوں ہوموپیتھی نہیں تیاری تھی تو یہاں انجینئر یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب ہوتے تھے وہ شوقیہ علاج کرتے تھے ہوموپیتھی کا انہوں نے بھی ازر مولان صاحب کا علاج کیا تو اضرت مولانا صاحب رحمت اللہ بڑے قدردان اور احسان کی بڑی قدر کرنے والے تھے تو ان کا دل چاہا کہ ان کو بھی کوئی اس کا معاوضہ دیا جائے ایسے وہ فقیر منش بھی تھے اور دور صاحب بھی جو تھے دور صاحب فقیر منش آدمی تھے اور پیسے پیسے لالچ نہیں کرتے خل مل خال کا جذبہ بنتا تھا خود ان کا ان کے مریضوں کا پرانی پرانی گاڑیاں چلانا اور نئی گاڑی لینا یہ ترسیب پر وہ ہوتے ہے ایسے حاج بھی وغیرہ آئی بھی ہوتے تھے یہ غذبہ دلچاک ان کی خدمت ہو کوئی اور وہ سرخ سرخ نہ ہو کہ نماز روزہ شروع کر دیں کوئی یعنی اس بات نے ترتیب سے ہٹ کر شریعت کی ظاہری ترتیب پر آئے کہ نجات تو بغیر ظاہری ترتیب کا نہیں ہے پھر کیا بات نہیں ایک فرقہ گزرا ہے جو کہ ظاہری اعمال ترک کر کے سمجھتے کہ آدمی کی نجات ہو جاتی ہے تو ان کے مرید ہوتے تھے کچھ عرصہ شروع جب شروع میں ان سے بیت ہوتے تھے لوگ نماز روزے والے ہوتے تھے تو باقی مرید اب اس میں ہنستے تھے ان پر کبھی پہنچا نہیں ہے تو کچھ عرصے کے بعد واقعی وہ رونا شروع ذکر میں رونا شروع کرتا تھا اللہ رسول کا نام لے کر رونا شروع کرتے تھے پھر کہتے کہ پہنچ گیا ہے ایسا آدمی نماز روزہ چھوڑتا تھا نحمد اللہ ان کے خیال تک اس کو اب ضرورت نہیں دیو کس جہاز سے ان کو نکالا کیونکہ بہت بہت نقصان ہے اور عقیدے کا ضائع ہونا اور اللہ رحمت سے دور ہونا تو ان کو ہمارے جو بڑے صاحب تہشاب نزید واجود بھی رحمۃ اللہ ان سے ملایا ملاقات کے باوجود شادیز واضح رحمۃ اللہ علیہ بہت شخصیت تھے اس سے ملے اور متوجہ پر اور پھر جب چلے گئے توان صاحب سے فرمایا شادی عزیز واضح علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا واپس آنا مشکل ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے اس کا واپس آنا مشکل ہے تو آگے پھر اسی حال پر ان کی موت بھی اسی حال پر ہوئی ترک سلاد اور ترک سرکال ظاہر کے حال میں تو پتا یوں ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ بیٹھتا تو ہے کسی فکر کو لیتا ہے کسی کتاب کو پڑھتا ہے کسی تنظیم کو لیتا ہے تو اس کا باطن کا حال بدلنا شروع ہو جاتا ہے ایک ہار بدلو ہوتا ہے آرزی ہوتا ہے ایک دائمی ہوتا ہے ہم جب دیات میں ہوتا تھے بچپن میں تو ہمارے گاؤں کے پاس یہ پہاڑوں کے دامن میں ایک پوری گوم آباد سے تو اس دنوں میں وہ کپڑے وغیرہ بناتے تھے تو بڑے بڑے پھولوں والے بڑے گیر رنگوں والے کپڑے بناتے تھے نا دیہاتی آدمی کا اپنا روک ہوتا ہے اس کے اپنے دفعہ سب کا شوق ہوتا ہے تو وہ جب مہینے کے بعد کو دو سے صاحب دول دلا جاتا تھا تو دو یہ کپڑے کی دکانیں ہمارے گاؤں میں ہوتی تھیں تو بڑے بڑے کہتے ہیں یہ کچا رنگ ہوتا ہے تو ایک مہینہ تو خوب شوق چلتا ہے تو آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی ہاں اس والے ہیں اچھے قسم کے ہیں لیکن جب ایک بار دھوتے ہیں اس کا رنگ ضائع ہو جاتا ہے تو کیوں نوجوانوں کا جو رنگ ہوتا ہے یہ ہمیشہ کچا ہوتا ہے نو کا نوجوانوں کا رنگ جو ہوتا ہے یہ کچا ہوتا ہے مرا کچرا ہوتا ہے مند ہوتا ہے کہ پکا رنگ کا ہوا ہے اور پکا رنگ یا یہ عقیگی روانیت کا رنگ بھی کچا اور پکا آتا ہے اور یہ جو ظلمت کا اور باطل کا آتا ہے بھی کچا پکا آتا ہے رنگ آئے وہ بادل کا تو بوجھ تالا اچھی جگہ پر جانے سے جھل جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے آدمی نئے سرے سے اللہ،, اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کو ملنے کے حالات ہو جائے صبح اللہ مناسب اللہ سے رنگ بن کے میں کر رہا ہوں خدایت میں ہی بات. اللہ من اللہ صبح رنگ اللہ کا اور کس کا بہتر رنگ ہے رنگ اللہ کے رنگ, رنگ سے اللہ کے رنگ سے تو آگے بہتر پکا رنگ وہی ہے رنگ چڑھنے کا ہوتا ہے یہ رنگ پکا کیسے ہوتا ہے کپڑے میں کٹکری کو رنگ پکا کیسے ہوتا ہے کو ہے رنگ پکا ہونا اجرت پہلے وہ جلاتے ہیں اس کو تندور میں ڈال کر پانی ڈال کریچر پر اچھا ایک دو دن اس کو رکھنا ہوتا ہے اس کو مارڈانٹنگ کہتے ہیں مارڈانٹنگ کپڑے کے کارخانے والوں کے استعلب میں تو اس کے لیے اپنے کیمیکل ہوتے ہیں عام سادا جو دیہات کا رنگ کرتے ہیں تو آپ تو ہر ایک کے دس دس بارہ بارہ جوڑے ہیں نا جب پاکستان بنا ہے ہمیں وہ یاد ہے کہ ایک جوڑا کپڑے ہوتے تھے اور پھر جو اگر آپ آسودہ ہوتے تھے کہ دور جوڑے ہوتے تھے بس اور اس سے پہلے جو دور جو اور مجھے یاد نہیں ہے جس وقت اپنے علاقے کے سود کو کاٹ کے پھر علاقے کی کھڑی پر کپڑا بنتا تھا تو, تو جس وقت کپڑا بننے کے عمل میں ہوتا تھا ایک آدمی کا جوڑا تو کچھ دنوں پندرہ دن مہینے, مہینے تک مانگ کے لیتا تھا دوسرے کا پہنتا تھا ضرور جب آتا تھا کپڑا کھڑی سے آتا تھا اس کو پہنتا تھا آواز آ رہی ہے جی آخر تک ڈاکٹر صاحب کو آواز آ رہی ہے سر کہ آپ وہ بغیر سننے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اب وہ آواز نہ آنے والا اعتراض ختم ہو گیا کافی عرصہ آج نہیں کیا بات ہے لیجیے بالٹنگ اپنے کیمیکلز میں ڈالتے ہیں تو پہلے زمانے کے لوگ کپڑوں کو رنگ کرتے تھے تاکہ پھر اس سے بار کے قابل ہو جائے ماشاء اللہ کیا کہ بس آپ تو بہت تندرستی ہیں تین تین چار چار خانے دوسرے پر پڑے ہوتے ہیں اور آہ. کپڑوں کے اتنے جوڑے کپڑے پھٹتا بھی نہیں آ اس کو بیچتے ہیں پھر آگے سیکنڈ ہینڈ کے طور پر بیچتے ہیں اس کو کہاں تک وہ چلتا تو وہاں دیہات میں رنگ لگا کے اس کو پھٹڑی میں پھٹڑی پانی کے پانی میں ڈباتے تھے پھر وہ رنگ پکا ہو جاتا تو ایسے باطل کا جو رنگ چڑھتا ہے اسے میلا مول صاحب جب آیا تھا نا تو بڑے بڑے اس کے بال بنے ہوئے اور گالیاں دیتا تھا نارے لگاتا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یہ مجذوب اور نیم پاگل فقیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا سرس پر میں نے کہا ہمارے سلسلے گھر اندر سے لینا شروع کیا سب سے پہلے زلف ہٹائے گا کچھ عرصے کے بعد ایک دن وہ آیا تھا اس نے زلفی ہٹائی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کیا خبر اچھی ہوئی کہاں میں نے کہا اب اس کے اور ذرا بال ہو رہے ہیں تو درجے پر پھر گالیاں چھوڑے گا پھر کوئی دیر گزرا تو میں نے کہا اس کا دورے کہا بس یہ اور ہوش میں آ رہا ہے پھر میں نے کہا کہ پورا جب ہوش میں نہ رہے اس کے بند ہوں گے پھر وہ نعرے اس کے کم ہوئے پھر زادی نے کہا کہ اس کو سلطے کا عالم میں دورہ عزیز کیا ہُوا ہے آج اس نے آنا تھا بنایا نہیں, نہیں پہنچا دورہ عزیز کیا دورے تفسیر کیا ہوا ہے اس کا سلطے کا مکمل فیض ہو جائے میں نے کہا مکمل فیض ہونے کے اس کے حالات نہیں کیونکہ یہ جو بولا بی جی گھر صاحب کے پاس بیٹھا ہے تو اس کا جو فیض دینے والا کھانا تھا وہ بھر گیا ہے اب اس میں جو ہے تو ہمارے کسی درکاری کی گنجائش نہیں رہی ہے بس نہیں اس کو ہو سکتا تھا اس کے بعد اور نہیں ہوگا تو وہ نوجوان دین پر چل رہے ہیں اور کچا اور عرضی ہوتا ہے گمرائی کو وجود میں تو عرضی ہوتا ہے کچا ہوتا ہے اور اللہ فضل فرماتے صحیح ماحول میں آدمی آ جائے تو اللہ فضل فرماتا ہے صحیح رنگ آ جاتا ہے اور پکا ہو جائے تو پھر ذائل نہیں ہوتا ہے تصویر کتابوں کا مسئلہ ہے کہ وصول وصول کے بعد رد نہیں ہے ساکر صاحب ایسے ہی لکھا ہوا ہے جی وصول کے بعد رد نہیں ہے اور دوسرا کیا لکھا ہوا ہے کے قبول اور وسول اور قبول کے بعد رد نہیں ہے اور دوسرا کیا ہے نسبت احتیاطیا کون بولے گز نسبت اتحادیا انتاذ صاحب کیا لکھا کابر اسلوکر کے سلوک احسان میں انتاذ صاحب نہیں آیا بلاندتتا. وہ ڈوپٹی پر کھڑے ہیں جی کابر کے سلوک احسان پر میں کیا لکھا ہوا ہے نسبت اتحادیہ جو ہے وہ کبیرا گناہ کے ساتھ کبھی گناہ ہونے کے باوجود ٹوٹتی نہیں ہے نسبت کی کتنی قسمیں لکھی ہیں کابر کے سلوک اس نے کیا زردار کون کون سی ہیں پی جی, پی جی سے پہلے پڑھا تھا نا تو پیجی سے سارا واش آؤٹ کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو دوبارہ کورس پر دوبارہ شروع کرنے کا کہا ہوا ہے ایک نسبت نکاسی ایک نسبت ایک نسبت نکاسی نسبت نکاسی نسبت, انکاسی، نسبت, انکاسی، نسبت الکائی اور نسبت اتحادی آخری ہے اور تیسرے درجے پر اصلاحی نکاسی الکائی اصلاحی اور اتحادی اللہ کا تعداد چار پہلو پر ہے اس کے چار رخ ہے کہ سب لوگ پس برین کلاسیفکیشن کیٹاگرائزیشن کرتے ہیں نا اس میں چار قسم پر ہے ایک کو نکاسی کہتے ہیں ایک کو آ... الکائی کہتے ہیں ایک کو اسلائی کہتے ہیں ایک کو اتحادی کہتے ہیں نکاسی جو اکثر کہ جب آدمی کسی قابل کے پاس بیٹھتا ہے مجلس صحبت میں آتا ہے تو اس کے بادن پر اکس پڑتا ہے اور جب آپ کسی آئینے کو دیکھیں تو اس میں بڑی خوبصورت تصویر لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ خوب مجھے خوب رنگ روند ہومر آدمی ہو صحت سے آدمی ہوں تو کوئی چھوٹا بچہ ہو تو سمجھے گا کہ اس میں یہ تصویر لگی ہوئی ہے سامنے سمجھدار آدمی کو پتا ہوگا کہ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے اس کا آگ اس میں آ رہا ہے اور رو او جٹا تو آگ سٹا تو بس وہ ظاہل ہو جائے گا تو ایسے ہی نسبت نکاسی میں اکثر آیا ہوا ہوتا ہے آدمی کا کسی کامل کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا تو بعض اوقات نسبت نکاسی کے حالات پورے کامل کی طرح ہوتے ہیں عورتیں عرضی ہیں ملاسا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چار تو با اس نکالج کے بیٹھتے تھے تو میں نے دیکھا تو چاروں کو نسبت نکاسی حاصل ہوگئی تو ان میں سے ایک رہتا میرے پاس تھا تین تو اپنے میں رہتے ایک میرے پاس رہتا تھا تو اس کو جب کیفیات ذکر ادار میں اور جن مجلس سے محسوس ہوں تعلق ملا اس کو محسوس ہو تو بڑا خوش ہوا اس کا خیال ہوا کہ ہمیں کامل ہو گئے تو یہ ایک آدمی کو یعنی خیال ہوتا ہے میں کامل ہو گیا ہوں یا میں پہنچ گیا ہوں اور جو ماحول سٹا آگ سٹا تو وہ ظاہر ہوتے ہوتے پھر ختم بھی ہو جاتا ہے یہاں سے چلا گیا کراچی اور جو ماحول سٹا تو آٹھتے آٹھتے پھر ساری باتیں یہاں تک کہ شوری شکل سورج وغیرہ سے بھی سارا ہو گیا ہمارے پاس ایک طالب علم رہتا تھا میڈیکل کار کا طالب علم ہی تھا میرا وارڈ تھا تو اتفاق وہ میرے ہلکی سے میرے سے بات نکل گئی ہاں بادن کا تعلق مالا ہونے کے بعد کابل ہونے کے بعد پھر اس میں ایک فنائے کلی کا وقت آتا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر چیز پر نظر پڑتے ہی اس کی نظر اللہ تعالی کی طرف ہو جاتی ہے ایسے آدمی جو ہوتے ہیں بازو کا دنیا والے کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی فلانی عورت سے خود خراب تھا اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا نظر ہی نہیں چکا رہا تھا اپنے دیکھا تو مسئلہ ذرا جدا ہوتا ہے ویسے ایسا نہیں مجھ سے بیان ہو گیا اس طرح بیان ہو گیا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب سمجھے کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہو گئے ہیں کہ ہمیں بھی نقصان نہیں ہوتا تو اس کا بدلاس نے کہا کہ اب یہ تو ٹیلی دیکھتے ہیں مجھے کیا نقصان ہوتا ہے میں تو نظر میری ہو گئی ہے نظر کا رخ اس سے بدل گیا ہے مطلب کچھ عرصہ مہینہ مہینہ دو مہینہ جو مجھے سے لادہ ہوا پھر آیا تو دیکھا بس سارا سر ظاہر ہو گیا ساری مرانیاں جو تکوا کی آئی تھی بس گئی ظاہر ہو گئی تو وہ تھا شیخ نے واقعات اپنی آبیتی میں لکھے ہوئے ہیں نا دو واقعات بڑے عجیب لکھے تھا شیخ <تصفح> اور ایک واقعہ ہمارے اٹک کے علاقے کے لوگوں کا ہے اگر شیخ نے آبیتی میں واقعات لکھے ہیں کون کون سے ہیں جی یاد ہیں کیا آبیتی نہیں پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے آپ کو کتاب مل جائے پڑھ لیتے نہ مل رہے بس ہماری ضرورت کتاب کے لیے کون خرچہ کریں گے شیخ نے واقعی ایسا لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے کہ وہ جو مریض ان کا آئے اس کو چومیں گے کوئی بڑا ٹھڑکا کوئی آیا ہے یا کوئی کالا کروٹا آیا ہے کوئی خوبصورت آیا جیسا بھی آیا ایک دل کی ایک محبت شفقت تھی اس کی وجہ سے تو ایک منیٹر قسم کا جو مرید تھا اسے اس جیخاس نے کہا گیا تھا ماشاء اللہ بزرگوں کے ہاں بڑے مزے ہیں تو اس نے بھی جو آنے والے مرید مریض کا خانقاہ کا منتظم تو میں ہوں اس نے بھی چمنا شروع کر دیا جو آنے والے لوگوں کا اندازہ یہ جذبہ نفسانیت سے کر رہا ہے تو ایک دن وہ جا رہا تھا ساتھ ان کے اب آدمی تو پڑا تھا کام کرتا خدمت ٹھیک کرتا تھا ایک اس میں ایک اس نے جا رہا تھا آگے گئے لوہار کی دکان میں لوہار نے لوہا گرم کیا ہے آگ میں اور وہ سندان پر رکھا ہے کوٹنے کے لیے تیر بزرگ گئے انہوں نے گرم لوہے کو چما آ کتنا سوکھ جاتا اس کو چما سے کہا برخدار آؤ اس کو چومو اس کی اللہ کو پھر وہ کیسے چبو گا تو دیکھا جب تک اس لوہے کو نہیں چوم سکتے تب تک ہمارے مردوں کو نہیں چومو گے ہاں؟ یار کسی کو نہیں ہوتا دوسرے بزرگ کا واقعہ شہر کو دکھایا آپ دیتی نہیں کہ وہ ضعیف تھے عمر زیادہ ہو گئی تھی تو مریض آ کر ان کو دباتے تھے ڈاکٹر صاحبان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سر کی مالش کرنا اور بدن کو دبانا اس سے صحت پر بلڈ پریشر پر خاص طور پر ٹینشن پر بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے اور پھر ہم نے تو اللہ کے خانے ایک بزرگوں کی خدمت کی ہے دبانے کا ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ سارا بدن ریلیکس ہو جاتا ہے ایسے طریقہ سارا بدن ہو جاتے آدمی بس کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے دوسری طریقے کے باتیں اپنے آدمی, آدمی کو نیند آ جاتی ہے تو اس میں yeah. وہ جو مانیٹر مریض تھا تو اس نے کہا تو بڑے مزے ہیں کہ پڑے نومر پہ لڑکے آتے ہیں دس سال کے مزید ہوتے ہیں تو باتیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے تو اس طرح میں اپنے ٹانگے دبوڑنا شروع کر دی تو ایک دن وہ سرپیاں تھیں لیٹے ہوئے تھے امیٹھی میں آگ جلائی آگ چلی جب خوبصورت ہوئی تو حضرت صاحب جیسے انہوں نے اپنا پیر آگ میں رکھا تو مریض سے کہا کیا کہ ہو بر خدا ذرا پیر اپنا آگ میں رکھو تو اللہ میں آگ میں کیسے رکھ سکتا ہوں انہوں نے جب تک پیر آگ میں نہیں رکھ سکتے اس وقت تک پیر نہیں دباؤ گیا اٹک کے بزرگوں کا واقعہ جو ہے تو یہ یہ مشہور ہے میں پوچھے آپ کو بتائیں گے یہ جو بزرگ تھے تو یہ لوہار کا کام کرتے تھے اور پرانے زمانے میں چرخے اتنے چرخے میں لوہے کی سلاخ ڈالتے ہیں اس پر اس کو بچتے میں دکھ کہتے ہیں چرخا, چرخا دیکھا آپ نے چرخا دیکھا ہے نہیں دیکھا دیکھا تو نہیں اس ماں سے تا چرخا ہے مظفر تا کترے ہمارے گھر میں ہماری دادی صاحب چرخا تھا لیکن پھر وہ اس کا ختم ہو گیا کیونکہ اس زمانے میں اپنے علاقے کے ایک کپاس کا اور اپنے علاقے کے کپاس کو کاٹنا ہوتا تھا کپڑوں کے لیے اور اون کو کاٹنا ہوتا تھا اپنی بہتوں کی اس کے لیے گرم کپڑا بننے کے لیے ہمارے پڑوس میں ایک خاندان تھا ان کا چرخا ہوتا تھا وہ بہت کاٹتے تھے میں تماشے کے لیے جاتا تھا یہ پیسے کاٹتے نا Uh, انٹی کلاک وائز انٹی کلاک وائز پھراتے ہیں پھراتے ہیں تو دھاگا بناتا جاتا ہے دکھ جو ہوتی ہے لوہے کی سلاخ اس پر رکھتے ہیں نا روئی کو یا اون کو اس کے ساتھ چھوٹ. جو لگاتے ہیں تو اس, بہت سپننگ اس کے اور ہی ہوتے تیز اس کو پکڑ لگاتے ہیں کھینچتے ہیں تو دھاگا بناتے ہیں عورتوں کی بڑی بارٹ ہوتی ہے چھوٹا دھاگا سائز کا درمیانہ موٹے سائز کا. تو کلاک وائز پر بناتا ہے اس کو کرتے ہیں نا اور پھر وہ اتنا یہاں تک آئی عورت اس کو ایسے چھوڑ دیجیے تو دھاگے کو لپیٹ لیتے اپنے بس پھر اس کو کھلاڑ کو ہی کیسے کپڑا بنتا, کپڑا بنتا. وہ پھر اس کا کپڑا بنا دیتے ہیں گاؤں کے جو جلائے ہوتے تھے اس کا کپڑا بنا دیتے تو دکھ کی شرط ہے کہ وہ آ... تو سیدھا اس میں معمولی جو ٹیڑھا پن گیا نا تو دھاگا پھر توڑ لیتا ہے تارش لے گا تو اس لیے اس کو جب چھ سات دن کام کرتا ہے مسلسل نہ تو پھر کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کا ٹیڑا پن اتنا ہو گیا کہ اب داغے کو وہ کٹتا ہے کاٹتا ہے تو پھر اس کو لے جانا ہے لوہار کے پاس لوہار کو فراغ میں رکھتا ہے پھر اس کو نکالتا ہے نکالنے کے بعد اس کو پھر وہ فوٹتا ہے خدان پر پھر اسے ایسے دیکھتا ہے کو کہتا ہے وہ ہمارے علاقے میں ماڑا ہے کہ تمہاری ایسی پٹائی کروں گا کہ تکڑے کی طرح کر دوں گا دکھ پچھانے کر کے ول وپاتے ماورا ختم ہو گیا جس چیز کی کارکردگی میں زبان سے وہ ماورہ ختم ہو جاتا ہے تو ماورا ہی ختم ہو گیا کیونکہ دکھ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں <تصفح> تو دکھ سے ایک ہندو لڑکی تھی اور مزرگوں کے پاس اپنا دکھ لے کر تکلا چھک کرنے کے لیے وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی انہوں نے آج برکھا تکلے کو اور اس نے جو دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی رہ گئے یعنی اللہ کمار وہاں محویت ہوئی دیکھتے ہوئے جس سے لوگوں کو مہویت جاتی ہے کلاس میں ہمارا کلو فیڈ تھا بڑا اس کی صحت خراب ہونے لگی پریشان ہونے لگا تو اسے میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کیا آپ پریشان رہتے ہیں ان کا ایک بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کالج سے باہر نکل آئے تو کالج سے اس سے باہر نکالا مجھے تو سڑک پہ اس پار کھڑا کیا پھر کہہ رہا کھڑا اسے چاروں طرف دیکھا کوئی وہ مطلب دیکھ تو نہیں رہا ہے کوئی سن تو نہیں رہا ہے تو اس نے کلاس ہی کسی کا نام لے کر کہا کہ بس اس کے ہاتھوں میرا یہ ہو گیا تو جو اس نے نام لیا اس کے کان سرخ ہو گئے اس کے اصاب پر نام لینے کا اثر آیا تو محبوبی تو بزرگوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو جو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہی نہیں جس پر اعتراض کرنے والے نہ ہوں جس کے مخالف نہ ہو رنجی کے اثر سر ٹھیک ہے راجی جس کی مخالفت نہیں ہو رہی اس پر اعتراض میں اور آج سمجھے شیطان اس سے فارغ ہے تو لوگوں نے کہا کہ بزرگ جوشی ہوئے والی کلا کھلے جیر رہا سندھ اور تھا گولی تو وہ تکلا سرخ ہوا وہ تھا آگ میں انہوں نے نکالا اور ایک آن میں سے کیا دوسرے آن میں سے کیا وہ بجا جب بجا تو انہوں نے ٹکڑے کو نیچے رکھا اور آنکھیں کھولی ٹھیک ٹھاک خیر یہ تو لوگوں کے سامنے کرامد کا ظہور ہوا جو خاص مرید تو نکالا صاحب وہ کیا بات, بات کیا ہو گئی تھی اور نکال سورج کی طرف میں نے دیکھا سبحان اللہ اس کے جمال سے جو ذات الجلال کی طرف توجہ ہوئی تو تمہارا خیال تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ میں میرے اس پر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی صدائی میں محبیت ہو گئی تھی تو اس ماحول تھے میرا وقت گزرا عورت کو دیکھنے میں وقت نہیں گزرا تھا اللہ جی کیا بات تھی جی نکاسی کی بات جہاں تک کیسے پہنچی ہے نکاسی والے کا حال بعض وقت کامل کی طرف ہوتا ہے اور ان کا خود بھی خیال ہوتا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں یہ ہوتا ہے عرضی ہوتا ہے ماحول سے ہٹنے کے بعد وہ ظاہل ہو جاتا ہے اور آدمی پھر اسی جگہ پر جاتا ہے یہاں پر تھا جیسے کسی آپ گاڑی وہ بند ہو گئی ہو نا اس کو آپ چڑھا دھکا دھکا چڑھاتے ہو چڑھاتے ہو تو شاہی کے اوپر چڑھا دیا آپ نے جن چھوڑا بس وہ لڑک کر نیچے آ جائے گی اور پتھر رکھ دیا پیچھے تو پھر وہ کھڑی ہو جائے گی پھر نہیں لوڑکے گی نکاسی والے میں کو لوٹنے کا خیال ہوتا ہے وہ لوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور الکائی جو ہے تو الکائی کا ہوتا ہے جس اچرار چلا کر کسی کو دے دیا جلد وہ اچرار چل رہا ہے روشنی دے رہا ہے لیکن دو باتوں کی اس کو بھی ضرورت ہے ایک اس کی لوہ کو شولے کو آواز سے بچائیں گے اور دوسرا اس کے اندر تیل باقاعدہ ڈالتے جائیں گے تیل ڈالنا بند کیا تیل ختم ہوا تو بچ جائے گا حضور کی حوالے کی تو بج جائے گا تو الکائی کا جو تعلق ہوتا ہے جن پکڑا سوکھی کا ہوتا ہے وہ ایک کمزور سے تعلق ہوتا ہے جس کو باقاعدہ تیل دینا اور باقاعدہ اس کو آواز سے بچانا دو کام ضروری کرنے ہوتے ہیں اور نہ بجنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آواز سے بچانا تو یہ گناہ سے بچانا ہوتا ہے اور تیل ڈالنا جو تو اسکار جو ہمارے جو, جو اسکار مشہور نے بتایا اس کو باقاعدگی سے کرنا ہوتا ہے اسکار میں کمی کی تو وہ بجنے کا خطرہ ہوتا ہے اور گناہ ہوا تو وہ بجنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اصلاحی نسبت جو کہتے ہیں کسی بڑے دریا سے بڑی نہر سے کسی نہر سے کسی دریا سے نہر ہو یا کسی نہر سے کوئی اس کی پانی دینے والی نالی ہو بخور لگتا ہے لگتا ہے کہ کتنے مانے ہیں پشتے سر شاید لگتا ہے سر تھوڑی گوڑ کی جی. ناکا تو ارشد صاحب کہتے ہیں ہے کہ دو مانے ہوتے ہیں کہ ناچنے والے لڑکے کو بھی کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ماشاء اللہ شکر سا ارشد صاحب قطر ہو ادلی بھی نیند ہو سو کا ماتما ہوا لو پکشی ہاں جی تو کیا نسبت جو سلائی گلی لگتے مثال یہ وہ نالی کی مثال ہوتی ہے جو پانی کھیت کو دیتی رہتی ہے لیکن اس میں باہر آر اس میں کیچڑ آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنا باقاعدہ صاف کرتا رہنا ہوتا ہے باقاعدہ صاف کرنا ہوتا ہے اس کا اور وہ سال بعد جو ہے نہر سال چلتی ہے سال کے بعد اگر اس کو کیا ہیں بل صفائی کہتے ہیں کیا کریں بل صفائی کرتے ہیں اگر نہ کریں تو دوسرے سال کم پانی چلے گی اچھے سال اور کم چودہ سال بند جائے گا تو نہروں کی بل صفائی ضروری ہوتی ہے اس کے بعد چلتی نہیں لیکن دریا جو ہے وہ دو ہزار سال کی معلوم تاریخ سے چل رہا ہے جیسے کتنی تاریخ تاریخ معلوم ہے جی دو ہزار کی تو معلوم ہے ہندوؤں نے جو اس کو بنایا ہے خدا بنایا نوز اللہ جی تو وہ دو ہزار سال ہندوؤں کا مذہب ہے ڈھائی ہزار سال سے آگے پتہ نہیں کتنی ہے ڈھائی ہزار سال سے کوئی بل نہیں ہوئی اور چل رہا ہے کوئی پار گر جائے تودا گر جائے اسے تو ختم ہونا ہوتا ہے دریا نہیں رکھنا نہیں ہوتا اس بات اتحادی جو ہوتی ہے وہ, وہ درجہ ہوتا ہے کہ اس میں فرادمی کا تویرا گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ کا طلب نہیں ٹوٹتا ہے تو عجیب بات ہے جی اس بات کو شیوں نے یہ بنا دیا کہ آیت العظما جو ہوتا ہے وہ اگر گنا بھی کرے تو اس کے لیے جائز ہے نا اللہ نظارے کا شیوں کے بعد جتنی باتیں ہیں ان کی وہ بنیادیں ہیں قرآن حدیث میں لیکن سب کو انہوں نے اپنے نفسانیت سے بگاڑا ہے وہ بگاڑ کے یہ بنا کر چھوڑ دیا نسبت اتحادی جو کبھی گناہ سے نہیں ٹوٹتی ہے اور اس کا تعلق اللہ سے نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کو انہوں نے عید اللہ عظمہ بنا دیا کہ عید اللہ عظمہ جو ہے گنا بھی کرے نزم اللہ اس کے لیے جائز ہے کہ ہمینی مولانا کہ عید اللہ عظما تھے نا تو اسی کے تحت ان کے بڑے درجے کے جو ہوتے ہیں یہ لوگ یہ بدکاری وغیرہ ساری چیزوں میں بلوث ہو جاتے ہیں اور ان کے اثرات بھی جو ان کی اثرات اور ان کی جو استدراج جو کرامت کی شکل میں چیز ہوتی ہے وہ ظاہل بھی نہیں ہوتا ان گناہوں سے سر کیوں زائل نہیں ہوتا غوطہ شیتانی ہے نا وہ ہوتا شیطانی ہے شیطان کی مدد سے ہوتا ہے ان کو جو اللہ تبارک وعالیٰ نے, نے کہا کہ مجھے قوت دی جائے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری قوت سے نوازا ہے اور بعض اس کے لیے کام کرنے والے ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر بھی مدد کے لیے آتا ہے جس طرح کے بجال کی مدد کے لیے بدر کی جنگ میں آیا ہے انہیں باتیات کہہ رہی ہے کہ جب وہ آیا ہوا تھا سوراخا بن مالک شکیف کے سردار سوراخا بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا یہ نام لکھے ہوئے تاریخ میں سوراخا بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا بدر کی جنگ میں اور مشورہ دے رہا تھا اور شیطان کا کشپ مشاہد اور کشپ جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس میں بڑا سارا نظر آتا ہے اس کا کشپ سرت المتا تک ہے یہ چودہ طبق ہے نا بعض کا پہلا طبقہ ہوتا ہے دوسرے طبق ہوتا ہے سات طبقہ ہوتا ہے بعض کا چودہ طبقہ ہوتا ہے چودہ طبقہ جا کر جائے تو یہ ختم ہوتا ہے شاید صدر منتحہ پر. اور بعض کا فلا جیسا بھی ہوتا ہے تو اس کا, طبق، اس کا, کشف، اس کا کشف چودہ طبق ہے آپ بتائیں کب سا ہیں فلانا بزرگ کو کشیپ ہوتا ہے یہ جملہ ہوا لکھتے نا فلانے شاعد کش کو کرامد بزرگ تھے تو یہ اس بات کو دیکھیں میرا خیال ہے جو محققین کی کتابیں ہیں جس طرح کہ ہو گئی کیا نام ہے جی جہید احمد کی کتاب کا کیا نام ہے کشف الماجود ہو گئی یا ہو گئی فوائد الفوائد ہو گئی کش نظامیوں کی یا ہو گئی سرودیوں کی کون سی ہے ہمار المبارف ہو گئی اس میں یہ صاحب کشف کرامت لوگوں کے تعارف نہیں لکھا ہوا ہوگا یہ تاریخ دانوں کا جو جو نسوانیاں لکھی ہیں بزرگوں کو ان کا جملہ نظر آتا ہے کیوںکش تو شیطان کا کشف کشپ شیط... طیلار کرامت ہے بزرگ ہزاروں میل کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کرتے ہیں اور سب سے زیادہ طیول کس بزرگ کا ہے شیخ ابلکار جازی احمد اللہ علیہ کا ہے اب عزیز دباؤ رحمت اللہ لے کے وہ کہتے ہیں کہ میں اثر کی نماز کو ایسے پڑھتا ہوں اور مغرب جو ہے ڈرائی میں پڑھتا ہوں اور شاپ مکم کر رہا ہوں کہ ان کا طیل ہے لیکن اس سے بڑھ کر تیولاس شیطان کا ہے کہ وہ وہاں واحد میں مشرق سے مغرب تک سفر کر لیتا ہے اتنی بڑی قوت لیکن ہے وہ جس طرح کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا اس طرح اولیاء شیطان میں ہوتے ہیں اولیاء شیطان کا جملہ قرین مجید میں آئے ہوئے ہیں اولیاء شیطان ہوتے ہیں شیطان کے بے اولیاء ہوتے ہیں پہلے آپ کئی بار سنا ہے نئے ساتھیوں کو یہ ان کے لیے بڑا عجیب انکشاف ہوگا سناؤ میں نا اسفد انسی کا یاد ہے ساغب صاحب اسفد کا یہ انسی یہ جھوٹا دائی نبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹے دائی نبوتوں میں سے مسلمان کزاب نے دعا کر لیا تھا سجا عورت نے کر لیا تھا اور اسفد نے کر لیا تھا اور اسفد کے ساتھ شیطان کی استدراجی جیسی مدد تھی اس کو قتل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہ جائے صاحبہ کرام کو سب اکرام قتل کرنے کے گئے ہیں تو وہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اور گرفتار ہو گئے اس کے یہاں جب گرفتار ہو گئے تو اس نے ان کو بلایا اور اس نے ایک لائن میں بکریاں گایاں اور یہ مویشی کھڑے کیے اور اس نے ایک لی ڈنڈا لیا اور, اور مویشیوں کے آگے اس نے ایک دکیر کھینچی اور گھر میں کٹ کر وہ گر گیا پھر موڑا صاحب اکرام کی طرف پھر انہوں نے کہا کہ اب میں جو ہے تو ایک رکھی تم پر کھینچوں تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اب اس کی قوت ہے اور اس کا تو آسرم پر بھی آ سکتا ہے تو نیا جی کر کے کچھ آزادانہ جملے کہہ کر اپنے آپ کو اس سے بچایا تو اس کو جب اندازہ ہوا کہ اب یہ میرے روپ میں آ ہیں تو اس نے کہا کیا اچھا بس ٹھیک ہے آپ ان کا گوشت چمڑا وغیرہ اتارو گوشت کاٹو تقسیم کرو تم بھی لوگوں کے ساتھ دروپ مرجم میں ہو گئے تو لگ گئے کام میں اس سے جان چھوٹی یہ چلا گیا وہ وہاں سے تلے نہیں ہیں وہیں پر رہے کہ دوسری منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اس کو دوسرا پر کیسے کریں وہ دیکھے نا ایمان کو رکھنا ہوتا ہے کہ یس آدمی کا ایسا کرنامہ بھی کرتا ہو لیکن اس کی نماز روزہ ظاہر عشرت درست نہ ہو اس کا کام درست نہ ہو تو تعلق والا والا نہیں ہو سکتا اس حد تک ایمان کو بلند رکھنا ہوتا ہے اور یہ وہیں پر تھا کہ اتنے میں یہ ظالم مسود نسی ایک صحابی جو کی بہن کو بھگا کر لے آیا ان کو پتا چلا کہ وہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو ان کہا چلے ہو سکتا ہے کہ ہمارے منصوبے میں یہ کوئی اہم کردار ادا کر لے ان کیا کریں وہ بھگا کر لیا گیا اس کے زور سے اس کو اس نے بدکاری شروع کر دی گا تو ایک تو جذباتی ترتیب ہوتی ہے اٹھانا والی جو قوم دے سرب سرخو سرب سرخ اب اپنے کوئی مار دیا کوئی تو تو شادی تھے شخصیت نے کہا کہ اب ہم بندی کریں اس کی تو گئے انہوں نے کہا کہ اب تمہیں بہت بڑا اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ حرم میں نبی میں ہماری ایک بہن بھی داخل ہو گئی ہے ہر میں نبی ہر مہینے عورتوں میں داخل ہونا تو بڑا خوش ہوا سے بڑا کر کرا کہ یہ تو بڑا کارنامہ ہو گیا دیکھیں تو اب انہوں نے اس سلسل رابطہ کیا جب اس کو درد کے پورے مریضی میں داخل ہو گئے ہیں رابطہ کیا اس کے آلات معلوم کیے تو جو چند دن رہی تو اس اس نے ان کو, اس کو کہا کس طرح ہے کہ اس کا جو محل ہے اس کی فلاں جگہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ کمزور ہے دیوار اس دیوار سے آپ توڑ کر داخل ہو سکتے ہیں اور وقت اس کا یہ ہے کہ رات کو اتنی شراب پی لیتا ہے کہ رات کے فلاں وقت میں یہ دت تو جاتا ہے اس کو اور شوباز ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت اگر آپ لوگ آگے اس جگہ کا دیوار آپ نے توڑ کر اندر داخل ہو گئے تو اسلحہ میں نے رکھا ہوا ہوگا تو اس سے داخل ہوگا اس, ہو اس کو قتل کر دینا صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا سے دیوار توڑ کر داخل ہوئے اسلحہ تھا وہ ہم نے لیا اور ہم اس کی طرف بڑھے کمرے میں بڑے کہ جب ہم بڑے تو اس کو شیطان نے جگا دیا کہ شیطان نے اس کو جگایا تو یہ بڑ بڑ کرتا وہ اٹھا اور کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بڑ بڑ کرتا تو گیا ہے لیکن ہوش و باہر اس کے باہر نہیں ہے جگہ پر نہیں ہے اتنا دھوتے شراب تو کہتے ہم آگے بڑھے اس پر بار کرنے کے لیے تو یہ پھر گر گیا جشن میں اب جب گر گیا ہمیں نہ اس کا سر مل رہا ہے گردن مل گئی شیطان نے تو کر کے اس کا سر اور گردن کو چھپا دیا ہم کیا کریں دعائیں مانگتے ہیں اب اللہ یاد میں دعا میں ذکر میں لگے ہیں یہاں تک وہ شیطان کا اثر زائل ہوا ان کو گردن نظر آئی کہتے ہیں مانگے بڑے اور ماری تلوار اور گردن کو جس کے کاٹا نا تو کہتے اتنا یہ تھا بہت کبھی بہت جسم بہت مضبوط آدمی تھا کہ اتنا بڑ بڑا اتنا شور ہوا جس طرح کہ بیل مضبوط بیل کو جمع کرتے ہیں جب شور ہوا تو اس کے گارڈ آئے جی گارڈ آئے انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو کہتا ہماری بہن نے کہا کچھ بات نہیں ہے فکر نقو اور نبی پرواہی نازل ہو رہی ہے تو گارڈ چلے گئے کہتے ہم نے سی فکر کاٹی اور کاٹ کر باہر لیا اور کھیلے کے دیوار سے احساس پھینکی باہر اور گھر کی دیوار سے باہر پھینکی اس کے مریض اور اس کے گارڈ وغیرہ سارے تھے ان کو دیا کہ یہ لو اپنے نبی کے ساتھ لو تو کہتے ہیں وہ زہیل ہوا تو اس کا شیطان ہی قوت کہ بدر میں جس وقت کے شیطان کو کا نزول اس نے دیکھا تو یہ بھاگنے لگا تو قریشی نے کہا کہ اتنے عام آدمی ہو اور اتنے زبردست ہمارے مشورے بھاگ کہاں رہے ہو شکرا کے آئے تھے اب میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو خاف اللہ میں تو بلا سے ڈرتا ہوں کہ آپ تو فرشتے آ گئے آپ تو کوئی چلتی چلنے کی کہ نہیں تو یہ بھاگا ہے دیدانس. اتنی قوت ہے اس کی سزرا جی الرد اس کا کشپ اس کا ہونا. کس زمن میں کہا تھا اس کہ جو شیعوں نے ہر چیز کو بگاڑ کر پیش کیا ہے نا کیا اط اللہ عظما شریع, شریع سے بالا ہوتا ہے نزب اللہ ان کے شی مظم یہاں تک ہے کہ ایت اللہ عظما اگر کسی اپنے شیعہ کی عورت کو پکڑ لے تو یہ اس کو اعزاز ملا ہے کیا کہ آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں یہ خزر الزام کے واقع ثابت کرتے ہیں جو انہوں نے آدمی کو مارا تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نسبت ہے اتحادی گنا سے ختم نہیں ہوتی کیوں؟ کیوں ختم نہیں ہوتی کہ اس کے یہ جو نسبت اتحادی کا تعلق والا جو بندہ ہے اس کا گناہ غلط فہمی میں ہو سکتا ہے اور بعض اوقات غلطی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ماں نے اس کو تو بتائے بننے کی اور گڑا گڑانے کی اور الگ زوراشگی کرنے کی اور گناہ معاف کرنے کی ایسی توفیق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گناہ معافوں کا تلک بھال لگ جاتا ہے اور اس کے بعد یعنی اس کو استوبا کی وجہ سے اس کے قرب میں اضافہ ہوا ہوا ہوتا ہے تو اس وہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں جیسے کہ شیعہ نے اس کو کر دیا جیسے کہ بد اللہ درانی صاحب کا میں نے واقعہ بتایا ہے جیسے باتمیاں فرقے نے اس بات کو لے لیا اس آدمی کے جو ہے تو امال اس سے معاف ہو جاتے ہیں تو یہ بات نہیں افریقنس کو لے لیا ہاں وہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے وہ توبہ کر کے گڑگڑا کر اللہ کے معافی مانگنا اور معافی مانگنے کے بعد اپنی جگہ پر واپس آ جانا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے پولیس بد اتحادی والے کا جو معرفت ہے اس کا جو تعلق ہے وہ زائل نہیں ہوتا ہے تو وہ بات صحیح جگہ پہ آ گئی نہیں تو والی احمد اللہ نے کہا بلعم نے کہا کہایا اے برادر بے نہایت درگیست. درگیست اور اگلا شہر رہ کہ ہر جسی ہاں میں کا جگہ پہنچ پہنچے ہو وہی جگہ نہیں ہے آگے بہت منزلیں ہیں تو جس وقت آدمی ظاہر شریر کو دھوست کرتا ہے روزی کو حلال کرتا ہے ظاہر اعمال کو پورا کرتا ہے پھر مجائداد روحانیاں پڑتا ہے پھر نفس کے ساتھ پشٹی میں لگتا ہے اس کے بعد بات کہیں باتیں سناتے ہم اور آپ نے تو ابھی ظاہر شریر پر عمل کرنے کی بھی نیت نہیں کی ہوئی ہے معاویش کا سو پڑے ماغ والے نئے تاخیر شریف بنے عمل کروں گیا تم نہ رکھ رہے ہیں ماں پرشنسی دے ماں کے استعمال ہے تو میاں صاحب کو جو پڑھائی اس کے حیدرآباد میں کی تھی بس وہ ایک دن میں اس کا ہو گیا تھا ایک دفعہ احمد آباد میں میں تھا یو میڈیکل کالج کا امتحان لے رہا تھا کہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا وہ جہاز کی ایک تنظیم کشمیر کی چلا رہا تھا اس نے حالات وغیرہ سنائے تو پڑھے سال ظاہری شریف پر نہیں تھا ڈاکٹر سیار صاحب بھی کھڑا تھا اس کو ویسے میں نے مارا سینے پر مارا مجاہد تھا جو چار کے زندم چلانے والا آدمی ہوتا وہ جو خروف نہیں بولتے ہیں تو ڈاکٹر سیاض صاحب سے دا میں نے کہا اس کی قربانیوں سے مجھ پر ایسا حال جاری ہوا کیا ناید میں اس کو سلسلے کا فیض ہونے کا جذبہ وہ بغیر اس کا نہیں سکتا تھا اس کو میں بارو میں گرے اور اس کے پیڑ بچا کر پھر وہ سینے بچا کر پھر ہو نہیں سکتا تھا اور کا وقت بھی بڑا تھوڑا تھا اور فوراً اس نے جانا تھا اسے میں نے کہا کہ اس کا پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے میں نے کہا کہ سوا خارا شی نہیں خراشی کار سویرے وہ چار طرح خرا کی بہ ان شاء اللہ باخبر میں خراشی سبحان اللہ جی تو یہ ہے کہ اے اے برادر بے درگہ بہت لوگ منزلام تو کسی چیز کے سیکھنے کی, کی نیت ہی نہیں کی ہوئی کیسر سب راگ لو چھ ذوق بارہ تصبیات کو ماں خوش پی ایچ ڈی کا ڈیر زیادت ہے سو کو مکہ ہے کما بارہ تصبیات میں کر رہا ہوں اس پر ایک گھنٹہ لگتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے تو پی ایچ ڈی کا کام بہت ہو گیا اب میں کیا کروں تو میں سوچا اب کیا کریں ہم اس کو اجازت دیں اس کو کم کریں کے باغ چھوڑ کے دنیا کے راغ لینے کے آلات تھے کہ اب کیا کریں مجبوری راغ کیسے کہتے ہیں راغ چندر کو کہتے نا اور باغ جو ہے تو باغ کو کہتے <تصفح> اصلی سوتی ہے تو میں ہوتا میں بھی ہوتا اور یہ بھی ہوتا تو کہتے کہ اگر دنیا جہان کی سلطنتیں ملتی ہیں تبھی ہم جو تب ہے ایک دن کا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ہے بات شاہ سلطنتیں ملتی ہیں ہم چھوڑنے کو تیار نہیں سلام تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ <Gleshan> تو ایک سہ براج لگتا ہے جس وقت کہ نجیب نجیب الدین صاحب چلا گیا تو اس جگہ جو بجلی کو بجھاتے تھے تو اس کا طریقہ سب جگہ بھول گیا الطاف صاحب